السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہم آج کے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں پڑھ محمد نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زلتی آخرجتی اردو بین سانو مل میسو اخبار بین رب قل دست مرکال انتہائی محترم دوستوں اور ساتھیوں خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے اور یہ ایام اب اپنی اختتام کی جانب گامزن ہے ستائیسواں روزہ ہے اور دو تین دنوں کے بعد یہ ماہ سیام ہم سے رخصت ہو جائے گا ہم سے جدا ہو جائے گا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ماہ رمضان کی تیاری رجب اور شابان کے مہینے سے کر دیا کرتے تھے اور بڑی مشہور و معروف دعا ہے کہ جو حضور علیہ السلات وسلام بارہا افشاد فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے کہ اللہ مارک لنافی رجب و شعبان و رمضان کہ اللہ رب العزت تو ہمیں رجب اور شابان کے مہینے کی برکتیں عطا فرما اور جب تو نے ہمیں اتنی سی زندگی دے دی ہے کہ رجب اور شابان کا مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے تو پروردگار تو ہمیں اتنی سی مہلت اور اتنی سی زندگی اور دے دے کہ ہم ماہ مبارک کے اندر ماہ رمضان کے اندر بھی داخل ہو سکیں اسے حاصل کر لیں تو الحمد اسے ہم نے حاصل کیا اور اس کو اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات کے ذریعے صحیح اور کوشش کے ذریعے اپنے لیے ہم نے سون بنانے کی کوشش کی اور جو اب چند ایام باقی ہیں تو اس کے اندر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جائزہ لیں پچھلے روزوں کا اور جو ایام باقی ہیں اس کی ہم پلاننگ کریں کہ کس طریقے سے ہم نار جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں آپ تمام خواتین و حضرات کے جو آسٹریلیا اور غالباً نیوزی لینڈ کے اندر بھی موجود ہیں تو مبارک مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنا اپنے اہل خانہ کا اس سے ماہ مبارک کے اندر تشکیل تربیت اور اصلاح کے حوالے سے آپ کے بیدار رہتے ہیں جاگتے رہتے ہیں اور مختلف پروگرامات آن سائٹ آن لائن جو ہے وہ آپ منعقد کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے دین سے وابستہ بھی رہا جا سکے قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہی بھی حاصل ہو اور اپنے تزکیے اور اپنے نفوس کی اصلاح کے ذریعے اقامت دین کی اس جدوجہد کو اس کام کو ہم آگے بھی جو ہے وہ بڑھا سکیں اچھا حقیقت یہ ہے کہ اقامت دین کی جد اس وقت تک موثر ہو بھی نہیں سکتی اور برگو بار نہیں لا سکتی جب تک کہ ہم اپنے نفوس کا تذکیہ نہ کریں اور نفوس کے تذکیے کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے آخرت کا صحیح تصور اور آخرت کی صحیح فکر ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے خاصان خدا کا خوف آخرت تو اس کے اندر ہم اسی آخرت کے حوالے سے یہ آخرت زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی پیدا کرتی ہے اس آخرت کی انسانی زندگی کے اندر انسانی اجتماعیت کے اندر کیا اہمیت ہے کیا مقام ہے تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے حوالے سے کچھ تصکیر اور یاد دہانی کریں گے یہ جو آخرت ہے تو یہ اسلام کے جو تین بنیادی عقائد ہیں تو ان میں سے تیسرا عقیدہ ہے ویسے تو ہماری ایمانیات اور ہمارے عقائد سات چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ ایمان مجمل کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے آیا ہے کہ آمن تو بلّہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی ولقد رقی رہی و شر رہی من اللّہ تعالیٰ ول یوم الآخری ولقد ر قی رہی و شر من اللہ تعالیٰ ولبا صباد موت تو یہ جو سات چیزوں کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے یہ سات چیزیں ہمارے ایمانیات کے اندر ہمارے عقائد کے اندر بہت زیادہ بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اور اسی کے اوپر انہی عقائد کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کی پوری عمارت کا جو ہے وہ دار و مدار ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل انہی عقائد کے اوپر ہوتی ہے اگر اس میں سے کوئی بھی ایک عقیدہ کے جس کے اوپر ہمارا تصور درست اور ٹھیک انداز میں موجود نہ ہو تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کمی اور جھول جو ہے وہ باقی رہتا ہے کچھ نہ کچھ نقص کچھ نہ کچھ خامی جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن اگر ہم ان تمام عقائد کو اور ان تمام ایمانیات کے ارکان کو اچھی طرح سے اس کے پورے شعور کے ساتھ حقیقت کے ساتھ روح کے ساتھ اور فہم کے ساتھ اگر ہم اپنے جو ہے وہ دل نشیں کر لیں اور اپنے قلوب کے اندر اپنے اذہان کے اندر ہم بٹھا لیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر اس بات کا مکمل انکان ہوتا ہے کہ ہم سراطِ مستقیم کے اوپر درست انداز میں جو ہے وہ گامزن ہوں گے اچھا ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سات عقائد کا ذکر کیا ہے تو اس کے اندر بھی تین اہم اور بنیادی عقائد ہیں ان میں سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات اس کی صفات اور اس کے اختیارات کے اندر یکتا اور تنہا جو ہے وہ تسلیم کرنا کہ کوئی اس جیسا نہیں ہے وہ منفرد ہے وہ بے مثل ہے اس جیسی کوئی اور ہستی کوئی ذات جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے عقیدہ رسالت یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور اپنی منشاہ سے بندگان خدا کو آگا کرنے کے لیے اور ان کو ٹھیک اور درست راستے کے اوپر گامزن کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلات وسلام کا سلسلہ قائم فرمایا اور اپنے پہلے بندے پہلے بشر پہلے انسان کو حضرت اعظم علیہ السلط وسلام کو اللہ رب العزت نے پہلا پیغمبر بنا کر اس زمین کے اوپر جو ہے وہ مبوس کیا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات کے لیے انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کا سلسلہ قائم و دائم فرمایا اور کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہ اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے مغوض فرمائے تو جس کی آخری کڑی اور جس کا اختتام جو ہے حضور ختم المرزبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں آخری نبی نہیں ہیں یعنی صرف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا جو ہے وہ ضروری ہے کوئی حضور علیہ السلاۃ وسلام کو نبی تو تسلیم کرے لیکن آخری نبی نہ مانے تو درحقیقت وہ دائرہ ایمان سے دائرہ کفر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کو خاتمن نبیین علیہ صلاحت کے سلسلے کا خاتم تسلیم کرنا جو ہے وہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے اور حضور علیہ السلط کو صرف نبی اور پیغمبر مانے تو اس کے دعوی ایمان کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے بلکہ وہ دار ایمان سے ہی جو ہے وہ خارج ہے اور دار کفر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا تیسرا اس کے بعد جو بنیادی عقیدہ ہے توحید اور رسالت کے بعد وہ ہے آخرت کا عقیدہ یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے اور یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے اس کے اندر لوگوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں وہ لوگ بھی کہ جو ایتھسٹ ہیں جو اس سے کائنات کو سرے سے اس کے خالق اور مالک کو تسلیمی نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات بے خدا ہے ایک بڑے حادثے کا نتیجہ ہے ایک بگ بینگ کا جو ہے وہ سمرہ ہے اور پھر ایک عظیم حادثہ ہو ہوگا اور اس کائنات کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا کون سی دوسری زندگی کون سی باسپورس کون سی گریبس کون سے سوال جواب تو ان لوگوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے آخرت کے معاملے کے اندر اور پھر وہ لوگ بھی کہ جو کسی نہ کسی مذہب سے جو ہے وہ وابستہ ہیں تو انہوں نے بھی آخرت کے حوالے سے بے شمار ان کے اندر ابہام موجود ہے ان کا تصور واضح نہیں ہے اور وہ لوگ آخرت کے حوالے سے مختلف قسم کی نظریات اور سوچ جو ہے وہ رکھتے ہیں تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے تو اس عقیدہ آخرت کے حوالے سے انسان کی زندگی کی جو سوچ ہوگی جو فکر ہوگی آپ دیکھیے گا کہ اس کی پوری زندگی کی عمارت اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی عمارت جو ہے وہ اسی کے اوپر استوار ہوگی اسی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوگی یعنی اس کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ اس عقیدے کا عکس ہوگی کہ جو آخرت کے متعلق وہ رکھتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے شریعت نے قرآن و سنت نے حضور علیہ السلاۃ وسلام نے اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو ٹھیک ٹھیک اور درست انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا ہے آپ دیکھیے گا کہ قرآن عظیم الشان کا وہ پورا حصہ کہ جس کو ہم مکی دور کہتے ہیں اور پھر خاص طور پر آخری چند پاروں کی جو صورتیں ہیں اور آیات ہیں تو اس کے اندر اسی بات کے پیش نظر کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے کہ جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے دلوں کو موہ لیتا ہے دلوں کے اندر گداز پیدا کرتا ہے دلوں کو جو ہے وہ آ, کسی بات کے سننے کے لیے کہ وہ بات کے جو شاید بظاہرہ ناپسند ہو اس کے لیے بھی جو تیار کرتا ہے تو یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے تو قرآن نے اس کے اوپر جو ہے وہ توحید اور رسالت سے بھی زیادہ جو ہے وہ زور دیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا خاص طور پر قرآن عظیم و شان کا وہ حصہ یہ جو مکی دور کے اندر نازل ہوا اور پھر وہ آخری پارے के جو صورتیں ہیں آیات ہیں تو اس کے اندر توحید اور رسالت کے مقابلے میں زیادہ ہم ویٹے جو نظر آتا ہے ہمیں ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ آخرت کا ہے اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلات وسلام اس عرب کے معاشرے کے اندر جن لوگوں سے مخاطب تھے تو وہ اللہ رب العزت کا ایک تصور تو رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام کو کسی نہ کسی انداز میں وہ مانتے تھے تسلیم کرتے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلاطلام سے وابستہ سمجھتے تھے لیکن آخرت کے بارے میں ان کا تصور بڑا عجیب سا تھا یعنی وہ تصور کے نوز باللہ جنت ہمارے بابا کی جاگیر ہے جنت تو ہماری ہے جنت کے اندر تو ہم بس سے کسی سے نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے اور جنت کے اندر آ, ہم آخرت کے اندر جب دنیا کے اندر ہمیں رئیس سردار اور معزز بنایا گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کے اندر بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا تو اس طرح کے جو بہت سارے ان کے ذہنوں کے اندر ابہامات موجود تھے اور چیزیں تھیں تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ دین اسلام نے قرآن عظیم الشان نے حضور علیہ السلط نے ان کو وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ آخرت کا عقیدہ ہے کیا اور اس آخرت کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہے وہ پیش آنے والی ہیں کہ جس کی انسان کو ابھی سے تیاری کرنی ہے یعنی وہ وقت اگر پیش آ گیا اور انسان کا عمل جو ہے وہ سمیٹ لیا گیا انسان کی اس سے زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو اب کوئی اور اس کے پاس آپشن کوئی اور ذریعہ کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر عمل درآمد کر کے جو ہے وہ اس آفرت کے اندر کامیابی کو حاصل کر سکے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خاصا زور دیا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزید مثالوں کے ذریعے سے دلائل کے ذریعے سے اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی اچھا بعض دفعہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی تو بس اللہ تعالیٰ دنیا بنا کر اس کا خاتمہ کر دیتا مخلوقات کو بھیجتا دنیا کی رنگینیوں کو پروردگار جو ہے وہ قائم کرتا ہمارے لیے زندگی کو جو ہے وہ بآسانی اور سہولت کے ساتھ گزارنے کا اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں جو ہے یہاں پر موقع دیتا تو یہ بات کی زندگی کی کیا ضرورت ہے تو در حقیقت اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو امتحان کی غرض سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے یعنی yani یہ دنیا دارالعزمائش ہے دارالمتحان ہے یہ دارالقرار نہیں ہے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے یہ ایک عارضی دنیا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس اختیار کے ساتھ جس آزادی کے ساتھ بھیجا ہے تو یہ اس کا تقاضا تھا کہ انسان اس آزادی اور اختیار کو کس طرح سے برتتا ہے کس طرح سے استعمال کرتا ہے اور جو وہ یہاں پر استعمال کر رہا ہے اس آزادی کو اس اختیار کو تو پھر اسی کے بلبوتے کے اوپر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ کل حشر کے میدان کے اندر یعنی ایک گھڑی ایک دن ایسا ہو کہ جس میں وہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں جو ہے وہ جواب دے ہوں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مالک کے سامنے اپنے پروردگار اور اپنے معبود کے سامنے جو ہے اس کی پیشی ہو اور وہ معبود جو ہے اس کو بتائے کہ تم نے یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزاری ہے تم نے دنیا کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بسر کی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی آئندہ کی زندگی کا انحصار ہو اچھا میں نے آپ کے سامنے جس آزادی اور اختیار کی بات کی ہے تو اسی کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں بعض دفعہ جو ہے جس طرح سے ہم ابھی فی الوقت غذا کی اور پھر مختلف مقامات کے اوپر ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں بعض دفعہ جو ہے وہ بعض لوگ نہ جانے کے زوم کے اندر مبتلا ہو کر اپنی خدائی کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ خود عبد ہوتے ہیں خود بندے ہوتے ہیں لیکن اپنے ہی جیسے بندوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہارے خدا ہیں تم ہماری پرستش کرو ہمارے احکامات کو بجا لاؤ ہمارے حلال کیے گئے کو حلال سمجھو ہم نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام یعنی قرار دو یعنی مکمل جو خدائی ہی اختیارات ہیں تو ان اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جو وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ خود سوچیے کہ ایک ایسا فرد کہ جو اس دنیا کے اندر ایک محدود سی زندگی لے کر آیا ہے ایک محدود سا اختیار لے کر آیا ہے ایک مختصر سا جو ہے اس کو اللہ رب العزت میں جو ہے آزادی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے ایک لاو لشکر کے ذریعے اپنی مینجمنٹ کے ذریعے اور اپنی ذہانت کے ذریعے وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو فتح کر لے اور ان کے اوپر حکمرانی کا خواب دیکھے اور پھر ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تو اس دنیا کے اندر ایک ایسا فرد لوگوں کو پامال کر کے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں آج بھی اور پہلے بھی اور جب جب ہم تاریخ کو کھنگالیں تو ایسے لوگوں کی ایک بڑی اور کثیر تعداد موجود ہوتی ہے کہ جو لوگ کسی کی گرفت میں نہیں آ پاتے کوئی قانون کوئی اصول اور کوئی ضابطہ جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا اور وہ ہر اصول قانون سے ماورا ہو کر جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اس فیصلے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندر بضم خود اپنے آپ کو جو ہے خدائی کے منصب کے اوپر جو ہے فائز کرتے ہیں پھر جس طرح سے وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں جس درندگی کا وہ ثبوت دیتے ہیں پھر ہم مختلف جو ہے وہ افراد کو اپنے اپنے دائروں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے حق کو مارتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر لوگوں کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے جو ان کو پیغام دے کر اور جیسے اس رات مستقیم کی دعوت دے کر جو ہے وہ دنیا کی زندگی گزارنے کا حکم دیا تو وہ اپنے معبود کو فراموش کر کے جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے تئیں یعنی اپنی عقل کو وحی سے ماورا جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل اور انسانی ذہن اب اتنا ارتقا پذیر ہو چکا ہے اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنا برا اور بھلا جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اور انسانی عقل کو یہ مقام جو ہے وہ حاصل ہے کہ اب وہ عقل جو ہے وہ اس کو کسی آسمانی ہدایت کی کسی آسمانی وحی کی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ پھر اپنی عقل کے مطابق اپنے پارلیمنٹ کے اندر اپنے اجتماعی اداروں کے اندر جو فیصلے کرے اور پھر اس کو جو ہے وہ اس روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ لاگو کرنے کی فکر کرے اور پھر عملن بزور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نافذ بھی کر دے اس کو لاگو بھی کر دے تو اب آپ خود سوچئے کہ جب کوئی فرد یعنی ایک چھوٹی سی مثال چلے میں اس کے آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دوں کہ یہ ممکن ہے نہیں کہ ایک سلطنت کے اندر ایک ملک کے اندر اور ایک پرمیسس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک سے زیادہ جو حکمران موجود ہوں لازمی سی بات ہے کہ حکمرانی کسی ایک ہی ہوگی جس کو ایک شاعر نے کچھ اس طرح سے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے توحید کی جانب کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں تو اگر کسی ایک جگہ پر دو یکساں اختیارات رکھنے والے لوگ جو ہے وہ موجود ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ زندگی کی گاڑی جو ہے وہ ٹھوکنے کھاتے جو ہے وہ گزرے گی اور کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے معاملات جو ہے وہ زبوں حالی کا جو ہے وہ شکار ہوں گے لوگ اپنے معبود کو اپنے اصل معبود کو فراموش کر کے جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھیں گے تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آخرت بنائی کہ اس آخرت کے اندر انسان نے جو جو ٹھوکریں کھائی ہیں اور ان ٹھوکروں کو کھانے کے نتیجے میں اس کو جن جنے ضلالت کے راہوں کے اوپر گمراہیوں کے اوپر گامزن ہونا پڑا ہے اور خلافت ارضی کے منصب کے بجائے انہوں نے اپنی ملکیت میں زمین کو سمجھ کر اپنی فرما روائی کا سکہ جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کیوں یہ عمل جو ہے وہ انجام دیا اور کیوں انہوں نے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ طاقت کا اور قوت کا جو ہے وہ سہارا لیا کیوں انہوں نے جو ہے وہ خدائی ہدایات سے بے نیاز ہو کر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا سکہ جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی اور لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ عدل اور انصاف سے جو ہے وہ دور کیا تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جو سوالات یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ایک ایسی زندگی اور ایک ایسا اور جو ہے وہ میدان ہونا چاہیے اور ایک ایسا مرحلہ ضرور انسانی زندگی کے اندر آنا چاہیے کہ جس میں اس کو اس زندگی کے بارے میں جو ہے وہ جواب دہی کرنی پڑے ورنہ اگر یہ جواب دہی کا احساس اس کے اندر موجود نہیں ہوگا تو ہر فرد جو ہے تھوڑے سے بھی اختیارات کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ فرونیت کے منصب کے اوپر فائز ہونے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا تو یہ جو آخرت کا تصور ہے یہ آخرت کا تصور اس کی ضرورت اس لیے میں بھی محسوس ہوتی ہے اور اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر انسان کو اس دنیا میں اپنی اصل حیثیت کا جو ہے اور اصل مقام کا اندازہ ہو کہ وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مالک کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ وہ اس دنیا کے اندر امین کی حیثیت سے آیا ہے تو یہ جو امانت کا اور ملکیت کا تصور ہے جو آخرت ہمیں پرووائڈ کرتا ہے آخرت ہمیں دیتا ہے تو یہی تصور جو ہے وہ زندگی کو اس دنیا کے اندر بسر کرنے کے اندر مددگار ثابت ہوتا ہے یعنی اگر کسی کا ملکیت کا تصور ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ آخرت کے تصور سے بیگانہ ہوگا اور کسی کی امانت کا اگر اس کے ذہن میں تصور ہوگا کہ میرے پاس یہ تمام چیزیں بطور امانت موجود ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بطور امین جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور خلیفت اللہ فل ارض کی ذمہ داریوں کو نبھائے گا اور پھر وہ اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے بلا کے اپنے رب کے سامنے اپنے پروردگار کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے اور جانا ہے تو یہ وہ چند نکات ہیں چند چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس آخرت کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اچھا پھر اس کے اندر ایک اور بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں صرف جنوں ان سی آخرت کے دن جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے بلکہ اس روئے زمین کے اوپر بھیجی جانے والی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ عدل اور انصاف کا اور برابری کا معاملہ ہوگا لیکن جہنم اور جنت یہ اللہ رب العزت نے صرف انسانوں اور جنوں کے لیے بنائی ہے جس کی جانب جو ہے وہ اس طرح سے بھی اللہ رب العزت نے ایک مقام کے اوپر اشارہ فرمایا کہ وما خلقت الجنا بال انسا اللہ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ پیدا نہیں کیا ہے تو انسانوں اور جنوں ہی کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم بنائی ہے تو اپنے حساب کتاب کے بعد اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو ہے جس بھی چیز کے وہ مستحق ہوں گے تو انہیں وہ چیز عطا کی جائے گی لیکن تمام مخلوقات کی پیشی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہونی ہے میں ایک حدیث سے اس موقع کے اوپر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے اس بات کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ حضور علیہ السلط نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو بکریوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو اس میں سے ایک بکری وہ تھی کہ جس نے دنیا میں دوسری بکری کو یعنی اس کی سینگیں تھی اور دوسری بکری بغیر سینگ کے تھی تو اس کو جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ کئی ٹکریں ماری تھیں اور وہ بکری کمزور ہونے کی وجہ سے سینگ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بدلا لینے کے قابل نہیں تھی تو وہ چپ چاپ اسے برداشت کر گئی لیکن اب حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر ان دونوں بکریوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اب اللہ رب العزت اس دوسری بکری کو کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس سے سینگ عطا کیے جائیں اور پہلی بکری سے سینگ واپس لے لیے جائیں گے اور پھر جب اس سے سینگ واپس لے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دوسری بکری کو حکم دے گا کہ تم اس پہلی بکری کو اتنی ہی بار اور اتنی ہی شدت کے ساتھ ٹکرے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لو اور پھر جب یہ بکری اس پہلی بکری کو اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی ہی بار ٹکریں مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے گی اپنا بدلہ لے لے گی تو اب اللہ رب العزت ان دونوں کو حکم دے گا کہ اب تم دونوں مٹی میں مل کر جو ہے وہ مٹی بن جاؤ تمہارے لیے کوئی جنت اور جہنم نہیں تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالی کا عدل اور انصاف تو تمام یعنی جو غیر ضبیر العقول مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کا عدل اور انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس حشر کے میدان میں بدلہ پورا کیے بغیر جو ہے اللہ تعالی کے سامنے جو ہے اس کی پیشی ہوگی اور اس کے بغیر جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے لیکن یہ انسان اور جن ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو جہنم کو بنایا ہے اور وہ اپنی اس سے زندگی کا کہ جو اس دنیا کے اندر انہوں نے گزاری ہوگی اس کا حساب کتاب دینے کے بعد جو ہے وہ پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے بعد جب ان کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے جنت اور جہنم ہوگی انتہائی محترم خواتین و حضرات یہ جو آخرت ہے یہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کتنی وسعت کی حامل ہے اور یہ دنیا اس کے مقابلے میں کیا مقام رکھتی ہے اور اس کا جو ہے وہ کیا حیثیت ہے حضور علیہ السلات وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اور مختلف صحابہ کرام کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش فرمایا میں ان میں سے چند احادیث سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ سمندر میں یعنی یہ جو دنیا اور آخرت کا جو موازنہ حضور علیہ السلات نے کیا کہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں کس قدر جو ہے وہ وسط رکھتی ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں کیا مقام رکھتی ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سمندر میں سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالا اور جو اس پر پانی لگا تو حضور علیہ السلات نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صاحبہ یہ جو انگلی میں پانی کے قطرے لگے ہیں ایک دو تین قطرے تو یہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور تمہارے سامنے یہ جو وسیع و عریض بے قرار ٹھاٹھے مارتا ہوا کہ جس کی دوسری حج کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہے تو یہ جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس قطرے کی اس سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے وہ کیا مقام رکھتا ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر عملی مثال دے کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے اسی زندگی اور اس آخرت کے تصور کو جو ہے واضح کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچئے کہ وہ انسان کتنا بے وقوف ہوگا اور وہ انسان جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ غلط تصورات کا شکار ہوگا کہ جو اس مختصر سی زندگی کے اوپر جو اتنا ریچھ جائے اور اس کو اتنا پسند کرنے لگے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس کی نگاہ سے جو ہے وہ اوجھل ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ فراموش کر دیں ایک حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ دانش مند اور مند وہ ہے جو آنے والی زندگی یعنی آخرت کی فکر کرے اور اس کی جو ہے وہ تیاری کرے اور اس کے لیے عمل کرے اور تم میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو عمل تو اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہ کرے اور اللہ تعالی سے جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں باندھ کے رکھے کہ بس میری تو مغفرت ہے اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے وہ میرے لیے نجات ہے تو بظاہرا نم دنیا کے اندر اقل مند اور شاطر چالاک ذہین فطین ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جو فرد جو ہے وہ اس دنیا کے معاملات کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ جو ہے وہ برتتا ہے اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی کا پاؤں کھینچ کر کسی کو کوہنی مار کر جو ہے وہ اس دوڑ کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو نمبر ون کے مقام کے اوپر فائز کرنا چاہتا ہے تو بظاہر جو ہے وہ ہماری نگاہ میں نمبر ون ہے ہماری نگاہ میں دانش مند ہے ہماری نگاہ میں مند ہے ہماری نگاہ میں بڑا ذہین اور چالاک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے وہ اس پیمانے کو بالکل یکسر الٹ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ نہیں سب سے بڑا بے وقوف تو وہ ہے اور یہ وہ حرکت کر کیوں یہ حرکت کر کیوں رہا ہے کیا بات اس کے پیش نظر ہے کہ چونکہ دنیا پیش نظر ہے دنیا کی زندگی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے اس لیے اس کے لیے جائز ناجائز حلال حرام شرعی غیر شرعی کا کوئی اصول اور ضابطہ ہی موجود نہیں ہے بس کسی طریقے سے وہ سب سے آگے ہو جائے سپر سیٹ کر جائے کسی طریقے سے جو ہے وہ نمبر ون کے مقام کے اوپر فائز ہو جائے بس یہی اس کی زندگی کا مطمئن نظر ہے اور اس کے لیے وہ ہر تگ و دو ہر جہد کرتا ہے اور اپنے رب سے جو ہے غفلت برتتا ہے اور اس آخرت کو جو ہے فراموش کر دیتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بظاہراً اس دنیا کے اندر وہ لوگ کہ جو کسی اصول اور ضابطے کے پابند ہوتے ہیں جو وحی الہی کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ ان کو نکو ہونے کا تانا دیتے ہیں تشنی کرتے ہیں بیوقوف کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان جیسا جو ہے وہ میں نے غبی اور اس جیسا جو ہے وہ میں نے کم عقل جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ موقع ملنے کے باوجود اس نے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی لیکن حضور علیہ السلط والی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ عقلمند گردانتے ہیں کہ اس نے اس موقع کے اوپر بھی اس وحی الہی کا اسے ضابطے کا اس سے شریعت کا کہ جو اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کی ہے بھیجی ہے اس کا جو ہے وہ خیال رکھا ہے اچھا ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے جو ہے وہ اس سے موازنے کے اندر مدد ملے گی کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں جو ہے وہ دنیا کا کیا مقام ہے اور آخرت جو ہے وہ کس اہمیت کی حامل ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ ایک بار چند صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ساتھ جو ہے وہ سفر میں تھے راستے میں تھے تو گلی سے گزرتے ہوئے نبی وسلم نے گھورے کے اوپر یعنی کوڑے دان کے اوپر جو ہے وہ ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کو دیکھا اور کہا کہ ان میں تم میں سے کون ہے کہ جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو اور وہ بچہ بھی کہ جو یعنی عیب زدہ تھا جس کا ایک کان جو ہے وہ کٹا ہوا تھا تو اس کو ایک درہم کے اندر جو ہے وہ خریدنا پسند کرے تو ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جس کیفیت کے اندر ہے تو اس کو تو کوئی ایک درہم سے کم کے اندر بھی خریدنا پسند نہیں کرے گا تو حضور علیہ السلات وسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت اس عیب زدہ مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنی سی اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دنیا کے جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں کسی اہمیت کے حامل نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ ہم اس قدر اس کو ریچھتے ہوں اس کو پسند کرتے ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے ہم آخرت کو جو ہے فراموش کر جاتے ہوں یہ تو ہماری کمقلی ہے یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم کیا سودا کرنے جا رہے ہیں ایک بڑھیا ایک بیش بہا ایک انتہائی قیمتی چیز کو سپیریئر کو ہم جو ہے وہ انفیریئر کے مقابلے میں ایک گھٹیا چیز کے مقابلے میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ترجیح جو ہے وہ نہیں دے رہے اور ہم جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کے غلط تصور کا جو ہے وہ شکار ہیں تو یہ جو حضور علیہ السلط نے موازنہ فرمایا تو یہ موازنہ بھی جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پیش نظر جو ہے وہ دنیا کی زندگی کس لحاظ سے ہونی چاہیے اور آخرت کو ہمیں کس مقام کے اوپر جو وہ رکھنا چاہیے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اپنے حصے سے جو وہ غافل ہوں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں مقام پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ تم اپنا حصہ بھی حاصل کرو اور آخرت کے حصے کی بھی فکر کرو اصل میں مسئلہ کہاں ہوتا ہے مسئلہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی فرد دنیا کے اندر اس قدر منہمک ہو جائے کہ وہ آخرت کے تصور کو جو ہے وہ بھلا بیٹھے تکاثر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو متاثر حت ظر تم یعنی تم لوگوں کو دنیا کی مشغولیات نے جو ہے وہ اس قدر مصروف کیے رکھا کہ جس کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے وہ غافل ہوگا یہاں تک کہ تم قبر کے کنارے تک جو ہے وہ جا پہنچے تو یہ جو عمل ہے یہ عمل اللہ رب العزت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے دنیا کے اندر جو ہمارا حصہ ہے تو وہ حصہ بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے لیکن لازمی سی بات ہے کہ ان ہدایات کی روشنی میں کہ جو ایک مومن کو مومن بناتی ہیں اور پھر آخرت کے اندر جو ہمارا حصہ ہے تو وہ حصہ بھی دنیاوی عمل کے ہی نتیجے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں کسی خلا کے اندر ہم حاصل نہیں کریں گے یعنی اس سے دنیا کی زندگی کو ہم جس طرح سے بسر کریں گے اسی کے تناظر کے اندر آخرت کے اندر ہمارا حصہ بھی جو ہے وہ بنے گا ہمارا حصہ بھی جو ہے وہ وہاں پر اس کا جو ہے ایک مقام ہوگا اس کی جو ہے وہ ایک حیثیت ہوگی تو یہاں پر عموماً لوگ جب ان دونوں کے اندر یعنی ترجیح اور پرائیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو چونکہ انسان عاجل ہے اجلت پسند ہے اس کو نقد نظر آنے والی قریب نظر آنے والی چیز زیادہ اس کو اپیل کرتی ہے اس کی نظروں کو بھاتی ہے تو وہ اس کے اندر اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ بظاہراً ایک دور نظر آنے والی چیز یا جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ ادھار چیز کو جو ہے وہ فراموش کر دیتا ہے اس بات سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ روکا ہے اس چیز سے حضور علیہ السلط نے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ اگر کبھی ان دونوں کے اندر کوئی کلیش کی صورتحال پیدا ہو کوئی تصادم آئے تو اس میں بھی پیش نظر ہمارے آخرت ہونی چاہیے دنیا کا نقصان ہم برداشت کر لیں لیکن اگر آخرت کا ہمارا نقصان ہو گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جس کی تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لیکن اگر ہم آخرت کی محبت میں آخرت کی تیاری کے لیے اگر دنیا کا نقصان ہم برداشت کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے بئی نہیں آخرت میں تو ہمارا جب محفوظ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربان ذات سے بئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کا بہت ہی اچھا بدلہ جو ہے وہ شاید اطلاع فرمائے باقی آخرت کا جر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ محفوظ ہے اچھا ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اس دنیا اور آخرت کے موازنے کے حوالے سے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ جو ہمیں ویکیوم جو اسپیس ہمیں نظر آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رائی کے دانوں سے بھی یعنی یہ بیجوں میں سب سے چھوٹا بیج ہوتا ہے سب سے مختصر جو ہے وہ دانا رائی کا دانا ہوتا ہے تو رائی کے دانوں سے بھی چھوٹے بیجوں سے اس پورے خلا کو جو ہے وہ بھر دیا جائے اور آسمان سے ایک پرندہ آئے یعنی آپ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے آسمان سے ایک پرندہ آئے اور وہ پرندہ جو ہے وہ سال میں ایک دانہ کھائے یعنی یہ پورا جو پوری خلا ہے جو پورا اسپیس ہے یہ رائی کے بھی بیجوں سے کے چھوٹے بیجوں سے جو ہے وہ بھر دیا جائے اور ایک پرندہ جو ہے وہ سال میں صرف ایک دانہ کھائے حضور علیہ السلات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دانے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی ارے اندازہ کریں حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کیا تصور ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ہمیں کیا بتاتے ہیں یعنی یہ یعنی ناممکن چیز محسوس نہیں ہو رہی ہے یعنی اور عقل اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ اتنا وسعت رکھنے والا یہ مقام اور رائی کے دانوں سے بھی چھوٹے بیجوں سے بھر دیا گیا ہے ایک پرندہ سال میں صرف ایک بیج کھا رہا ہے تو یہ بیج ختم ہو جائیں گے آخرت کی زندگی جو ہے ختم نہیں ہوگی یعنی انفائنائٹ کبھی ختم نہ ہونے والی قوالدین افیہ ابادن ابادا ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور ایسے موقع کے اوپر بھی اگر کوئی فرد جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دے اور آخرت کو جو ہے وہ فراموش کر بیٹھے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ہم اقل مند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے یعنی یہ تو کم عقلی ہے یہ تو انتہا درجے کی بے وقوفی ہے کہ اس عظیم زندگی کو اس لامتناہی زندگی کو فراموش کر کے اس سے مختصر سی زندگی کے جس کے تو اگلے لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے یعنی ہم جو اس سے مجلس کے اندر آن لائن موجود ہیں تو ہمیں تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مجلس سے جو ہے وہ صحیح سالم اٹھنے کی توفیق دے یا پھر ہم اسی کیفیت کے اندر اسی حالت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پیارے ہو جائیں تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اوپر ہم اس قدر ریشتے ہوں اس کو جو ہے ہم پسند کرتے ہوں اس کو اس قدر ہم محبوب سمجھتے ہوں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جو ہے ہمارے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش کرتی ہے چپی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں خود اپنی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا اس دنیا سے کیا واسطہ میرا اس دنیا سے مجھے کیا مطلب کہ میں تو اس دنیا کے اندر جو ہے ایک مسافر کی مانند موجود ہوں کہ جس طرح سے ایک مسافر آتا ہے اور وہ کسی سرائے خانے میں کسی ہوٹل میں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے قیام پذیر ہوتا ہے اور پھر اپنی اگلی منزل کی جانب اصل منزل کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنی مثال جو ہے وہ اس طرح سے ایک مسافر کی حیثیت سے دی تو یقیناً ہم میں سے ہر فرد مسافر ہے چاہے ہم تسلیم کریں نہ کریں کوئی ساٹ ساٹھ سال ٹھہرنے آیا ہے کوئی اسی سال کے لیے سروئے زمین کے اوپر آیا ہے کسی کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کوئی جو ہے وہ شیر خوارگی کی حالت میں کوئی کمسنی میں کوئی لڑکپن میں کوئی بچپن میں کوئی جو ہے وہ نوجوانی اور جوانی میں کوئی جو ہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں اللہ رب العزت کا بلاوا جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ پروردگار کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو جاتا ہے نہ اس دنیا میں بھیجے جانے وقت بھیجے جاتے وقت جو ہے وہ ہم سے رائے لی گئی ہم سے پوچھا گیا ہماری مرضی اور منشا کو معلوم کیا گیا اور نہ بلائے جاتے وقت جو ہے وہ ہماری مرضی اور منشا ہم سے پوچھی جائے گی تو اب اندازہ کیجئے کہ انسان یعنی اتنی کمزور اور اس قدر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ بے حقیقت مخلوق کہ جس سے اس کی آمد کے متعلق بھی نہ پوچھا جائے اس کی رائے نہ لی جائے اور اس کے اس دنیا سے جانے کے متعلق بھی نہ پوچھا جائے نہ رائے لی جائے تو وہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ اس قدر ریجھے اس قدر اس کو محبوب جانے اس قدر جو ہے اس کو پسند کرے تو یہ تو سراسر بیوقوفی اور سراسر جو ہے وہ کم عقلی کا اور جو ہے وہ نادانش مندی کا جو ہے وہ نتیجہ ہے انتہائی عزیز دوستوں اور ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں مزید ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کی وقت کو اس کی حیثیت کو اس طرح سے واضح فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس دنیا کی کچھ بھی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ جو ہے وہ پانی بنا دیتا یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک پانی کے گھونٹ جیسی حیثیت بھی اس روئے زمین کے اوپر اور اس کائنات کی زمین کی جو ہے وہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ سوری قرآن آیت ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو کمزور اہل ایمان کے ایمان کا خیال نہ ہوتا تو وہ رب وہ پروردگار کافروں کے گھروں کی دہلیز کو ان کی چوکھٹوں کو ان کے جو ہے وہ سیڑھیوں کو ان کے سٹیپس کو ان کے دروازوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا لیکن کمزور اہل ایمان کے ایمان سے پھر جانے کا ڈر اور خوف یعنی ان ایمان والوں کے ایمان سے پھر جانے کا ان کو ڈر اور خوف تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو ہے وہ اس قدر بھی اس دنیا کی وقت اور حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کو وہ آخرت کے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اس تصور کو بار بار اسی لیے پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ ہم جو ہے اس سے ابہام کے جو ہم اپنے ذہنوں کے اندر پالتے ہیں تو اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو ہم دور کر سکیں اس کو ہم درست کر سکیں اور آخرت کا صحیح تصور جو ہے ہم اپنے ذہنوں کے اندر پیدا کر کے اس زندگی کو اس کے مطابق جو ہے ہم گزارنے کی کوشش کریں انتہائی محترم خواتین و حضرات انتہائی محترم دوستوں اور ساتھیوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آخرت کے فکر کے حوالے سے جو ہے اس قدر جو ہے وہ منہمک رہا کرتے تھے مشغول رہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم ہم آپ کو جو ہے وہ جلد بڑھا, بڑھا پاتے ہیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابوبکر مجھے سورت تکویر، سورہ انشقاق، سورت الانفتار، سورہ تہا ان جیسی صورتوں نے جو ہے وہ بڑھا کر دیا ہے یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس کے اندر آخرت کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ ہے کیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا تو حضور علیہ السلام کو ان صورتوں نے اس کے پیغام نے اور اس کے اندر موجود جو کیفیت ہے جو اس کا وزن ہے اور آخرت کے اندر جو کچھ معاملات کیے جائیں گے تو ان باتوں نے ان چیزوں نے ان حقائق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت سے پہلے جو ہے وہ بوڑھا فرما دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ ایک تنکا آپ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک پتا ہوتا. ہوتا کہ کسی بکری کے پیٹ کی غذا بن جاتا اور کل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مجھے حاضر ہو کر اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ جواب نہ دینا پڑتا تو یہ ہمارے ان اسلاف کا ہمارے جو ہے وہ ان صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ جو انہوں نے اس آخرت کی زندگی کے حوالے سے جو وہ اختیار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک صحابی نے بیان کیا کہ آپ کو ایک دفعہ انہوں نے مسجد نبی میں نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ عشاء کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور جب ایک آیت کے اوپر پہنچے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر آپ معاف کر دیں تو آپ تو غفور و رحیم ہے اور اگر آپ سزا دیں تو پرور دیگار یہ تو یعنی اے اللہ رب العزت اگر آپ معاف فرما دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو سزا دیں تو آپ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے تو یہ جو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ آیت یعنی بار بار تکرار کے ساتھ پڑھی یہاں تک کہ اسی ایک آیت کے پڑھتے پڑھتے انہوں نے جو ہے وہ سب کر دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قبر کا کہ جو آخرت کے مرحلوں میں سے پہلی منزل ہے پہلا مرحلہ ہے اس کا ذکر ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار روتے ایک بار آپ ایک تدفین کے موقع پر قبرستان میں موجود تھے تو جب یعنی قبر میں تدفین کی جا رہی تھی تو کسی نے اس سے حوالے سے کوئی بات کہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور اس بری طرح سے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کی ریش جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی جب آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو ایک صحابی نے کہا کہ المومنین ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی آخرت کے بقیہ مراحل کے ذکر کے اوپر اس شدت کے ساتھ جو ہے آپ پر گریہ وزاری تاری نہیں ہوتی لیکن جب بھی آپ کے سامنے قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس بری طرح سے جو ہے وہ روتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ ول وسلم سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر جس کے لیے یہ منزل آسان ہوئی یہ مرحلہ آسان ہوا تو اس کے لیے آخرت کی بقیہ منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں اور جس کے لیے یہ مرحلہ یہ منزل جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے آخرت کی بقیہ منازل بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہیں تو بس یہ احساس مجھے جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ رلا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کوئی ایک شخص نے دیکھا کہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کونے کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا تو مجھے کیوں رجھانے آتی ہے دنیا تو مجھے کیوں اپنے اندر مشغول کرنے آتی ہے تو کیوں اپنی رنگینیوں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرنے مصروف کرنے آتی ہے اے دنیا جا تم اس سے دور ہو جا میں تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں ایسی طلاقیں کے جس کے بعد کوئی رجت نہیں جس کے بعد جو ہے کوئی واپسی نہیں تو یہ ہمارے ان اسلاف کا جو ہے وہ نمونۂ عمل تھا کہ جو انہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حالانکہ ان سے بڑھ کر دنیا کو چلانے والا کون تھا یعنی حضرت ابوبکر بکر ہوں حضرت عمر ہوں یہ جو خلفائے راجدین ہیں تو ان سے بڑھ کر اس دنیا کو درست راستے کے اوپر ہدایت کے راستے کے اوپر آج تک انسانی تاریخ کے اندر جو ہے وہ کس نے چلایا یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فکر آخرت کا مطلب تو رحبانیت تھے فکر آخرت کا مطلب تو در حقیقت اللہ رب العزت کا بس اس طرح سے ہو جانا ہے کہ دنیا سے جو ہے وہ لاتعلقی اختیار اور دنیا کو فساک اور فجار کے جو ہے حوالے کر دیا جائے لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں بیان کی ہیں چند مثالیں رکھی ہیں تو یہ مثالیں جو ہے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ دنیا کو سب سے زیادہ اچھے انداز میں برتنے والے چلانے والے لوگ بھی ہمیشہ وہی رہے ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے صحیح تصور کو جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھا ہے اور وہ دنیا کے اندر رہ کے بھی دنیا کے باسی نہیں بنے دنیا کے رہائشی نہیں بنے یعنی ان کی کشتی جو ہے وہ سمندر کے اوپر جو سفر کرتی رہی سمندر کا پانی جو ہے ان کی کشتی کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آیا تو انہوں نے اس طرح سے سطح زمین کے اوپر اسے دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو آلودہ کیے بغیر جو ہے اپنی زندگی کو بسر کیا اور اپنی ساحل تک اپنے منزل مراد تک جو ہے وہ پہنچے انتہائی محترم بھائیوں میں ایک دو اور آپ کے سامنے خاصان خدا کے خوف آخرت کے حوالے سے آ, مثالیں رکھتا ہوں ہمارے اسلاف کے اندر جو ہے ایک بڑے مشہور امام امام مقبول رحمتہ اللہ علیہ گزرے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ جہنم کا اس قدر جو ہے وہ تاثر طاری ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی جو انگوٹھی انگشتری بنوائی تھی تو اس پر باقاعدہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ کندہ کروائی تھی یہ چیز جو ہے وہ لکھوائی تھی کہ اللہ مقبول کو عذاب جہنم سے جو محفوظ رکھا عصاب جہنم سے بچا نیب اندازہ کیجئے کہ ہمیشہ یعنی اس جہنم کو اس کی سزا کو اس کی ہولناکی کو اپنی پیش نظر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ عبارت جو ہے اپنی انگستی کے اوپر جو ہے وہ تحریر کروائے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہماری تاریخ میں ہمارے صوفیہ کی ہمارے اسلاف کی تاریخ میں ایک عظیم جو ہے وہ خاتون گزری ہیں تو ان کا ایک قول جو ہے وہ تاریخ کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے آپ کہا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت اگر میں تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو پروردگار تو مجھے اپنی جنت سے جو ہے وہ محروم کر دے کہ اللہ اگر میں تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے اپنے جہنم میں داخل فرما اے اللہ میں تو بس تیری محبت میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنا بنا لے یعنی جنت اور جہنم کی طلب یا اس کا خوف رکھنا جو ہے یہ اسلام کے اندر بالکل یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جنت کے لالچ میں عبادت نہ کریں یا جہنم کے خوف سے نہ کریں لیکن اعلیٰ ترین مقام و درجہ یہ ہے کہ انسان کی محبت اللہ رب العزت سے اس مقام و درجے کے اوپر پہنچ جائے کہ وہ اس سے ماورا ہو کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرے اور یہ آخرت کے صحیح تصور کے بغیر جو ہے یہ عمل اور یہ چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے انتہائی محترم بھائیوں آپ کے لوگوں نے آ, نام سنا ہوگا بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مجزوب تھے درویش تھے اور تاریخ میں آپ دانا بہلول کے نام سے بھی جو ہے وہ مشہور اور معروف ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نے آپ کو دیکھا کہ بازار کے مرکزی دروازے کے اوپر جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں بڑبڑا رہے ہیں تو اس فٹ نے جب اس حالت میں دیکھا تو ان کے پاس گیا اور کہا کہ بہل تم کیا کہہ رہے ہو کیا گفتگو کر رہے ہو تو دانا بہل الرحمۃ علیہ نے کہا کہ بھائی میں نا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا تو بہلول کہنے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو راضی ہے بندے راضی نہیں ہیں بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی تو ہماری نا بڑی مصروفیات ہیں ابھی تو بہت سارے معاملات ہیں ابھی تو ہمیں فلاں کام بھی کرنا ہے ابھی تو فلاں چیز بھی جو ہے ہمارے پیش نظر ہے ابھی تو ہمیں دنیا کے اس سے کام کو بھی نپٹانا ہے ہمیں اس مقام کے اوپر بھی جو ہے وہ پہنچنا ہے تو اللہ راضی ہے بندے راضی نہیں ہے اگلے دن خیر وہ آدمی چلا گیا اگلے دن اس نے پھر بہل الرحمۃ علیہ کو دیکھا کہ وہ قبرستان کے دروازے کے اوپر مرکزی دروازے پر اسی کیفیت میں اسی حالت میں بیٹھے ہیں اپنے آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں بڑبڑا رہے ہیں تو اب اس شخص نے پھر ان سے یعنی وہ آدمی پھر وہاں سے اتفاقن گزر رہا تھا اس نے جب پھر بہلول کو اس حالت میں دیکھا تو پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ بہلول یہاں پر کیسے یہاں کیا کر رہے ہو تو بہلول رحمتہ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا کہ بھائی اللہ اور بندوں کے درمیان نا سلاح کروا رہا ہوں تو پوچھا کہ اچھا یہاں بھی سلاح کروا رہے ہو تو یہاں کیا جواب آ رہا ہے تو بہل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی یہاں پر نا بندے تو تیار ہیں اللہ رب العزت تیار نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وقت تو وہی تھا جو تمہیں دنیا میں میسر تھا نا تو بس وہی وقت تھا جو تمہاری کاروبار زندگی جس کو تم لے کر چل رہے تھے تو اس کے اندر اگر تم کچھ کرتے تو آج صلاح ہو جاتی لیکن چونکہ تم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کیا تو اب تو تمہیں بس جواب دینے کے لیے ہمارے حضور حاضر ہونا ہے اب تو بس سے ہم تمہارا حساب کتاب لیں گے اور جو تم نے کیا ہے تو تم کو بس اس کے مطابق جو ہے جزا اور سزا جو ہے وہ دی جائے گی تو انتہائی عزیز بھائیوں اب چونکہ وقت بھی مختصر ہے جو ہمارا معین وقت تھا تو وہ تقریباً اختتام پذیر ہے تو یہ جو دانا بہل الرحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی تو اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا سبق جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ دیکھیں آخرت کا تصور کرنے کا وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کریں آخرت کی فکر کریں ورنہ جب یہ مہلتِ عمل ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا وہاں پر تو صرف حساب کتاب ہوگا انتہائی محترم بھائیوں اب ہم اپنی اس سے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کچھ چیزیں میرے ذہن میں اور بھی تھیں یوم حشر اور اس کے مناظر وغیرہ کے حوالے سے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا نقشہ کھینچا ہے اور حوض کوثر کی جو کیفیت ہے اسی طریقے سے کچھ اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں تو ان کے جو ہے آخرت کے حوالے سے جو ان کی کیفیت تھی اور وہ کس طرح سے جو ہے اس کو اپنی پیش نظر رکھتے تھے لیکن چونکہ وقت خاصا وقت ہو گیا ہے گفتگو میں اور وقت کا جو ہے وہ جو متعین تھا تو وہ ختم ہو گیا تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو رب کائنات اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے آخرت کی فکر کرنے اس کی تیاری کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما